ای ود و احد کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے یہ ہے اب ریا کی ایک اور بات اد اید وہد و کیا تم میں سکسی کسی کی تمنا ہے کہ انت کو نہو جنت اس کے لیے ایک باغ ہو من نخیل اور باغ جو ہے وہ نخیل کا ہو خجوروں کا ریا کی دوسری مثال آ گئی ایک تو اوپر دے دی, دی, دی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی کا باغ ہو نخیل کا اور اس میں وہ بھی مثال آ جائے گی جو اوپر تین مرتبہ ذکر کیا ہے نا کہ احسان نہ جتلانا اور تکلیف نہ دینا اس کی بھی بات آ رہی ہے کہ دیکھو تم میں سے کسی کا باغ ہو اور باغ بھی کتنا خوبصورت ہے کھجور کے درخت لگے ہوئے ہیں وہ آنابن اور انگور کے خوشے لٹک رہے ہیں تجری من تحت انہار اور اس کے ساتھ ساتھ دریا بہ رہے ہیں پانی کی بھی کوئی کمی نہیں ہے پھل کی بھی کوئی کمی نہیں ہے لہو اس انسان کے لیے فی اس باغ میں من کل اس سمرات ہر قسم کے پھل اور بھی موجود ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو باغ والا ہے اس میں بڑی شان ہے بے نیازی کی بہت کچھ خدا نے اسے دے رکھا ہے یہ لہو کا جو لفظ ہے نا یہ اس کی خصوصیت کو ظاہر کرتا ہے کہ لہوفیہ بنکلس ثمارات ہر قسم کے سمرات پھل موجود ہیں درخت لگے ہوئے ہیں کھجورے ہیں باغ ہے انگور ہیں پانی کے دریا بہ رہے ہیں وہ افا اور وہ بوڑھا ہو گیا زندگی بھر محنت کرتا رہا ہے اتنا اچھا باغ لگ گیا اور بڑھاپا آ گیا ہے. ل اور اس کی اولاد ہے زوفا کمزور بچے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ایسا باغ ساری زندگی محنت کر کے لگایا اور بڑھاپا آ گیا اور اولاد چھوٹی چھوٹی ہے اس کی اور اتنا اندہ باغ ہے فسابہ اے اور اس پہ ایک دن بگولا آ گیا اور اس بغولے میں فی ہنار آگ تھی فتر اور اس کا سارا باغ جل کے راک ہو گیا غزال کا اللہ لوگو اللہ اس طرح مثالوں کے ذریعے واضح کرتا ہے لکم الیات تمہارے لیے اپنی نشانیاں لعلکم تتفکرون کرون تم فکر کرو غور کرو سمجھے کہ ساری زندگی محنت کر کے باغ لگایا اور اتنا اچھا باغ لگا لیا اور اچانک ایک دن کیا ہوا یعنی نیکیاں اتنی کر لی پورا باغ ٹھیک بن گیا اب اس نے ریاکاری کی نیت کی اب اس نے گڑبڑ کرنی شروع کر دی تو ان نیکیوں پہ یا لوگوں کو تکلیف دینی شروع کی لوگوں پر احسان جتلانے شروع کیے عمر گزر گئی تھی اولاد چھوٹی تھی تو یہ جو لوگوں کو ستانا تکلیف دینا اور ریاکاری یہ تینوں چیزیں مل کے اس کے باغ میں جیسے آگ آ کے لگ گئی بھگولا سمجھتے ہیں سمجھتے گول جی جو ہوا چلتی ہے بگولا آیا اور اس میں یہ تینوں چیزیں شامل تھیں ریاکاری بھی تھی لوگوں کو تکلیف دینا بھی تھا اور احسان جتلانا بھی تھا ان تینوں چیزوں کی آگ نے مل کے اس کے برباد کر دیا باغ کو اب دیکھو اس بےچارے کے پاس کیا رہا اور بڑھاپا بھی ہے نیا باغ بھی نہیں لگا سکتا اولاد بھی چھوٹی چھوٹی ہے اولاد بھی اس کے کام نہیں آ سکتی اللہ نے کہا ہے ہم ان کے لیے اپنی یہ چیزیں بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ لوگ اس میں فکر سے کام لیں سمجھیں ان چیزوں ملا نا اچھا اچھا صاحب ہم اپنا ایک اشکال دور کر لیں پھر آپ سے بات کرتے ہیں اب اب پڑھیے اب اطمینان رہے گا اس وقت سے دماغ اس میں الجھا ہوا تو ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے کہ دیکھو جو لوگ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے لیے ایک مثال اللہ نے دی جیسے ایک بیج ڈال دیتے ہیں اور اس میں سے سات خوشے نکل آتے ہیں اور ہر ایک میں سو سو آگے دانے تو ایک کے سات سو مل گئے یہاں فرمایا کہ دیکھو جو باغ ہے نا اپنے باغ کو بچانا اپنی نیکیوں کو بچانا بلکل لوگوں کے ساتھ تذکرہ نہ کرنا کہ پیسے خرچ کیے لوگوں پہ احسان نہ دھرنا لوگوں کو تکلیف نہ دینا اتنا یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی عزت نفس اللہ کو کتنی عزیز اللہ تعالی کو کتنا خیال ہے اس بات کا کہ کوئی آدمی کسی کی عزت نفس کے لئے خطرہ نہ بنے کوئی آدمی کسی کا مذاق نہ ہو